اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے صحیح حدیث اور صحیح روایات کے سلسلے منگفتگو کی تھی ہم نے پانچ شرائط بیان کی تھی حکم اور اس کے درجات کی بات کی تھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صحیح لذاتی، صحیح لغیری اور صحیح الاسناس یہ ہم نے کہا تھا کہ روایات یا احادیث ان پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ کیا ہوتی ہے آج کی گفتگو ہم کرتے ہیں حسن حدیث یا حسن روایات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری جو کیٹیگریز ہیں ساری جو اقسام ہے حدیث مبارکہ کی یہی ساری کی ساری اقوال صحابہ افعال صحابہ تقریر صحابہ اسی طرح اقوال تابئین اور افعال تابئین اور تقریر تابعین اور اسی طرح تبع تابئین اسی, اسی طرح مشائخ مشائع قرائمہ ان سب پہ بھی اگر ہم یہ سارے معاملات لے کے چلیں تو ہم ان پہ یہی شرائط لاگو کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں پھر حکم جو ہے وہ علیحدہ سے ہے وہ آگے جب چلیں گے تو ساتھ ساتھ بات ہوتی جائے گی انشاءاللہ تو حسن جو روایات ہیں جو صحیح حدیث کی پانچوں شرائط ہیں وہ پانچوں پوری ہونا ضروری نہیں ہوتا اس میں ایک شرط جو ہے اس میں ہم تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں پہلی شرط تھی کہ سند متصل ہو ٹوٹی ہوئی نہ ہو یہ یہاں بھی ضروری ہے تمام راوی قابل قبول ہو یہ یہاں بھی ضروری ہے تیسری شرطی کے راویوں کی یادداشت کمزور نہ ہو اس پہ ہم تھوڑی سی نرمی برتتے ہیں حسن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی یا دو راوی جو ہیں ان کی یاد داشت میں کچھ کمزوری یا ایک اور معاملہ بھی ہے جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے وہ ہو تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے ہم اس کو حسن کہیں گے چوتھی جو, جو ہے شرط تھی کہ قرآن سے یا کسی زیادہ مضبوط روایت سے نہ ٹکراتی ہو اور پانچویں یہ تھی کہ متن میں سند میں کوئی ایسی خامی نہ ہو جو اسے ناممکن بنا دے تو ہم نے یہ کہا کہ صحیح حدیث کی پانچوں شرائط میں سے جو حافظے اور یادداشت والی شرط ہے اس میں معمولی سی نرمی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ اگر ایک راوی یا دو راوی جو ہے ان کی یادداشت کمزور ہو لیکن اس میں بھی ایک اور اہم نقطہ ہے یہ اگر فرض کریں ایک راوی کمزور ہے تو پھر تو بات اور ہے اگر دو راوی کمزور یادداشت والے ہیں اور دونوں استاد شاگرد ہیں یعنی سند کے اندر وہ اکٹھے ہیں تو پھر معاملہ ذرا جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا پھر بات اتنی سیدھی رہے ہی رہے اگر حسن روایت قرآن کی کسی آیت کے ظاہر سے یا کسی زیادہ مضبوط روایت سے نہ ٹکرائے اور وہ منسوخ نہ ہوئی ہو تو اسے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں کچھ معاملات کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت ہوتی ہے جس کی ایک صنعت تو صحیح ہوتی ہے جبکہ ایک صنعت جو ہے وہ حسن ہوتی ہے جس رس لی گیری میں تھا اسی طریقے سے یہاں پہ ایک صنعت صحیح اور ایک حسن موجود ہے یا کوئی ایسی حدیث ہے جس کے حسن ہونے یا صحیح ہونے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو اس کو ہم حسن نہیں کہتے اس کو ہم صحیح نہیں کہتے اس کو ہم حسن صحیح کہتے کہ بھی ممکن ہے کہ کچھ آئمہ کے نزدیک یہ صحیح ہو کچھ آئمہ کے نزدیک یہ حسن ہو یا یہی روایت اسی متن کے ساتھ یا ملتے جو بہت زیادہ بالکل تقریباً ایک جیسے متن کے ساتھ صحیح صنعت کے ساتھ بھی ہو اور اس حسن صنعت کے ساتھ بھی ہو تو پھر ہم اس کو حسن صحیح کہیں گے اگر صنعت میں کوئی شک ہے یا استراب ہے تو روایت جو ہے وہ باقی حسن احادیث کے مقابلے پہ کمزور سمجھی جاتی ہے استراب سے مراد ہمارا میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ استراب کا مطلب ہے کنفیوژن سو اگر سند میں اشتراب ہے تو روایت دوسری حسن حدیث کے مقابلے پہ کمزور سمجھی جائے گی تو یعنی جس طرح صحیح میں ہم نے کہا تھا کہ ایک صحیح ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو دوسری صحیح سے کم سمجھی جائے اسی طریقے سے حسن میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک حسن ایسی ہو سکتی ہے جو دوسری حسن سے کم سمجھی جائے اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہوتی ہے درجہ بندی نے کی حسن حدیث میں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ راوی ایسے ہیں جن کو دوسرے راویوں پر فوقی دی جاتی ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام کے طبقے کے اندر بھی آگے جب ہم جائیں گے رجال کی بات کریں گے تو ہم وہاں پہ اس پہ تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اگر ایک بات ایک صحابی نے کہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری بات جو اس سے بظاہر ٹکراتی ہے یا اس سے مختلف ہے کسی دوسرے صحابی نے کہی ہے رضی اللہ تعالاً ہو اور ان دو دونوں میں کوئی و سبا کا فرق نہیں ہے کوئی کانٹیکسٹ کا فرق نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم نے ہمارے پاس پھر درجہ بندی ہوئی ہے کہ فلاں جو صحابی ہے اس کی بات کو فوکیت دی جائے گی اور جو فلاں صحابی ہے اس کی بات کو فوکیت نہیں دی جائے گی تو اس طریقے سے دونوں حدیث حسن ہوں گی لیکن اس کے باوجود جو فوکیت والا راوی ہے اس کی حسن کو قبول کیا جائے گا اور جو فوکیت جس کو نہیں دی جا رہی اس کے مقابلے پہ اس کی حسن روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا صحیح حدیث کے اندر بھی ہم نے یہی معاملہ ارض کیا تھا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی ضعیف اصل میں ہم اردو میں ضعیف کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں تو یہ دعیف تو اگر کوئی ایسی رعیف حدیث ہو جس میں صرف راویوں کی یادداشت کا مسئلہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو کسی اور جگہ موجود حسن صنعت کی بنیاد پر اسے حسن کے برابر مان لیا جاتا ہے اس کو ہم حسن لغیر کہتے ہیں جیسے ہم نے صحیح میں کہا تھا کہ ایک صحیح لذاتی اور ایک صحیح لیغ تو اسی طریقے سے حسن میں بھی حسن لغئی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کہ وہ دئیف ہوتی ہے لیکن اس میں راویوں کی یاداشت کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا اور اسی بات کو اسی متن کو کسی اور حسن صنعت کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے تو ہم پھر اس کو دعیف نہیں کہیں گے ہم اسے حسن لغئی کہیں گے اسی طرح صنعت تو حسن ہو لیکن متن میں ایسی خامیاں ہوں جو ناممکن بناتے یا ایسی حسن روایات جو زیادہ مضبوط روایات سے ٹکراتی ہو ایسی روایات حسن سے کمزور ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ وہ دعیف کے برابر سمجھے جائیں ان کو ہم حسن الاسناد تو کہتے ہیں لیکن اس کو ہم حدیث کو یا روایت کو حسن نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد بہت مختصر سی ہم بات کرتے ہیں دعیف پر یہ ضعیف جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جو ایسی روایات اور احادیث ہیں جو نہ صحیح ہوں نہ حسن ہوں دونوں کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہوں تو ان کو دعیف مانا جاتا ہے یہ جو احادیث ہیں ان کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن کچھ معاملات کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ عقائد میں واجبات میں فرائض میں دعیف احادیث کو قبول نہیں کیا جاتا لیکن فضائل میں دئی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے بشرتے کے چار شرائط جو ہیں ان کا خیال کیا جائے ایک زوف بہت زیادہ نہ ہو دوسرا محدسین نے اس کو قابل قبول مانا ہو تیسرا بیان کرنے والے کو بھی پتا ہو اور سننے والے کو بھی پتا ہو کہ حدیث رئیف ہے چوتھا جس عمل یا جس چیز یا جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ کسی اور صحیح یا حسن روایت سے یا قرآن کی کسی آیت سے بھی یا ثابت ہوتی ہو یا اس کا اشارہ ملتا ہو تو یہ چار اگر شرائط ہوں تو ضعیف جو یا ضعیف جو روایات ہے ان کو فضائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو عقائد میں واجبات میں احکامات میں فرائض میں ایسے اور بلکہ عبادات کی جو فروعات ہیں ان کے اندر بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید احادیث جو ہے وہ اس پہ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ میں فہمت فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سید نو مولانا محمد اجمائین